اسپان سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور ستون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بے شک اس میں نشان ہے دیان کرنے والوں کو